دن سرات المست سرات الزین انامتا تمام ہمدے اور سنا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 چلا ہم کو سیدھے رستے پر رستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا جن پہ تیرا غضب بھی نہیں ہوا اور جو راستے سے بھی نہیں بھٹکے سہان ربی کا رب العزت عما یسفون وسلام على المرسلیم الحمد للہ ہی رب العالمی گزشتہ درس میں رب العالمین کے میں میں نے عرض کیا تھا کہ عالم ازل میں جب ہم سب لوگ ایک نسمے کی شکل میں تھے یعنی چیمٹیوں کی طرح اللہ نے ہم سب سے یہ پوچھا تھا الستو تو بے ربے کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا تالنہار نہیں ہوں کیا میں تمہاری ضروریات کا لحاظ اور خیال رکھنے والا نہیں ہوں تو ہم سب نے اللہ کے اس سوال کے جواب میں کہا تھا بلا کیوں نہیں تم ہی ہمارا رب ہے ہمارا پالنہار ہے تم ہی ہمارا مربی ہے اور تم ہی ہر موڑ پر ہماری اور سب کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا گیا کچھ مدت تک یہ عہد یہ اقرار یہ وعدہ انسانوں کو یاد رہا اور کچھ مدت کے بعد جب وہ اس عہد کو بھولنے لگے اور ان میں شرک کی بیماری کے جراثیم شروع ہوئے اللہ کی توحید سے انحراف ہونے لگا تو اللہ نے انبیاء بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا پہلے پیغمبر جو شرک کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور توحید کی آواز بلند کرتے ہیں وہ حضرت سید نوح علیہ السلام ہیں اللہ نے ایک لاکھ سے زائد پیغمبر بھیجے چار آسمانی کتابیں اتاری مختلف انبیاء پہ اترنے والے صحیفے سے الگ ہیں تمام انبیاء اور جتنی کتابیں اس دنیا میں بھیجی گئی ان میں اللہ نے انسانوں کو یہی بھولا ہوا سبق یاد دلایا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ رب مجھے مانو گے تم نے عہد کیا تھا مربی مجھے تسلیم کرو گے تم نے اقرار کیا تھا کہ ضروری آتے زندگی کو پورا کرنے والا مجھے مانو گے اس عہد کو بھول کے تم نے کتنے رب بنائے کتنے مشکل کشا چن لیے کتنے حاجت روا تم نے منتخب کیے کتنے دروں پر اور درباروں پر تمہاری سیدہ ریزیاں ہونے لگی اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے انبیاء بھی بھیجے اور کتابیں بھی اتاری آپ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ نے جب کسی نبی سے کلام کرنا چاہی اللہ نے جب کسی پیغمبر سے گفتگو کرنا چاہیے اسی لفظ رب سے اور وقت کے پیغمبر نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو اسی صفت رب کی اور پیغمبر نے جب کسی موقع پر اپنے اللہ سے گفتگو کرنی چاہی تو اس موقع پر بھی پیغمبر نے سہارا لیا اسی صفت رب کا یہ جی ہم بیان کریں گے میں تمہیدن عرض کر رہا ہوں نو علیہ السلام کی بات آپ نے سن لی وود علیہ السلام کی بات آپ نے گزشتہ درس میں سن لی موسا علیہ السلام کی بات ابتدان آپ نے سنی کہ آگ روشن ہوئی وہ گئے تو انہیں جو پہلا جملہ اور پہلا کلام اللہ نے ان سے کیا اللہ نے فرمایا ان انی آنا رب میں تمہارا رب ہوں اب جب انہیں پیغمبری سے نوازا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے دربار میں جانا ہے حضرت موسا علیہ السلام سے فرعون کوئی بھولا ہوا نہیں تھا اس کی بادشاہت اس کی حکومت اس کی آمریت اس کا دہریا پن انا رب و کم کا دعویٰ کہ میں سب سے بڑا اور سب سے اعلی رب ہوں اس نے اپنے مجسمے فرآون نے اپنی تصویریں مختلف چوکوں اور شاراوں پہ نصب کر رکھی تھی کہ لوگ گزرتے ہوئے ان کی پوجا کریں ان کے سجدے کر لیں اس سے منتیں مان لیں ظالم اتنا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتا حضرت موسا علیہ السلام سے م... یہ کوئی بات بھولی ہوئی نہیں تھی بے حیا اتنا تھا کہ بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو صرف اس لیے زندہ چھوڑا جاتا کہ یہ جب بڑی ہو جائیں گی تو ان کی عزتیں لوٹیں گے بے حیائی کی حد یہ ہے کہ ایک مملوک اور غلام قوم کی عورتوں کی عزتیں لوٹتے ان کے بچوں کو ماؤں کے سامنے تہتے کر دیا جاتا ہے اس کے سامنے بولنے کی گفتگو کرنے کی احتجاج کرنے کی کسی میں ضرورت نہیں بلا شرکت غیر وہ حکمران ہے کوئی حزب اختلاف نہیں کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں کوئی اس کے سامنے بات کرنے والا نہیں جب اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام سے کہا کہ فرون کے دربار میں جاؤ اور اس کے بھرے دربار میں جا کے یہ کہنا ہے کہ رب تو نہیں ہے رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے یہ نعرہ لگانا ہے جتھا جماعت پارٹی گروہ یا اللہ پہلے کوئی پارٹی بناؤں کوئی گروہ بناؤں کوئی جتھا بناؤں کوئی جماعت بناؤں کوئی طاقت بناؤں کوئی پاور ہو میری پیٹ پیچھے کھڑے ہو میں کہوں وہ آمین کہیں میں بولوں وہ سبحان اللہ کریں کہیں بھائی ٹھیک کہتا ہے تائید کریں میری یا اللہ وہ بڑا ظالم ہے مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں ذرا مسئلہ توحید کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے کہ یہ مسئلہ توحید کتنا اہم مسئلہ ہے اللہ کی الوہیت کی دعوت دینا کتنا اللہ کو پیارا مسئلہ ہے حضرت موسا علیہ السلام کہتے ہیں مولا مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے مجھے دربار سے باہر دھکے دے کے نکال دے گا مجھے گھسیٹے گا مجھے مارے گا مجھے قتل کر دے گا کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن مولا پرواہ اس بات کی ہے کہ تیرا نام بہت بڑا ہے میں نے تیرا نام لیا کسی نے نہ سنا تو پھر کیا کروں گا نام ہو تیرا توحید ہو تیری وحدانیت بیان ہو تیری ربوبیت کا تذکرہ ہو تیرا اور سنے کوئی نہ تالیاں پیٹ دیں آوازیں بلند کریں کسی نے نہ سنا تو میں کیا کروں گا اللہ تعالی نے فرمایا میرے کلیم کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ فرون کے دربار میں جاؤ گے دعوت دینے کے لیے تو وہاں تم اکیلے ہوو گے نہیں میں تیرے ساتھ ہوں گا اور جب توحید کی دعوت دے گا کسی نے اور سنا یا نہ سنا عرش سے اتر کے میں سنوں گا اناسما ہوا را میں تیری گفتگو کو سنوں گا بھی صحیح اور تجھے میں دیکھوں گا بھی صحیح میری نگاہوں کے سامنے ہوگا اور تیری بات کو میں سن رہا ہوں گا اب جاؤ پھر کے دربار میں اور اسے تم نے دعوت دینی ہے کیا دعوت دینی اور کیا کہنا ہے نکالیے ذرا سفا نمبر تین سو اکتیس ہے سورت کا نام ہے سورت شوہرا آیت نمبر ہے سولہ سب سے نیچے والی آیت آخری سطر تین سو اکتیس سفا سورت کا نام سورج شوہرا اور آیت نمبر سولہ سفے کی آخری سطر ہے فاتیا فراؤنا بس تم دونوں جاؤ فراون کے پاس یعنی موسا بھی اور ہارون بھی حضرت موسا کے کہنے پر اللہ نے حضرت ہارون کو بھی پیغمبر بنا دیا اب دونوں بھائی جا رہے ہیں دونوں جاؤ فرون کے دربار میں فقولا دونوں وہاں اعلان کرو اور دونوں وہاں کہو انا رسول رب عالمین ہم رسول ہیں کس کے اسی صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے ہم رسول ہیں اللہ کے نہیں کہا ہم اللہ کے رسول ہیں ہم رحمان کے رسول ہیں نہیں یہ جملہ بولنا اس کے دربار میں جا کے کہنا ہے انار رسول ربل عالمین ہم بھیجے ہوئے اس ذات کے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے سارے جہانوں کا پالن ہار ہے ساری کائنات کا رب ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسی صفت کا تذکرہ کیا جب یہ فرعون کے دربار میں بیان ہو گیا اگلا صفحہ نکالیے تین سو بتیس اور آیت نمبر ہے تیئیس آیت نمبر تیئیس یہی جی سورت ہے سورج شہرا سفر تین سو بتیس انہوں نے جب رب کی دعوت دی کہ ہم رب العالمین کے ایلچی ہیں ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تو کالا فراؤن فراؤن کہنے لگا حضرت موسا کی تقریر کے جواب میں فراؤن کہنے لگا ما رب العالمین رب العالمین کیا ہوتا ہے کیا ہے رب العالمین کس کا کس کی بات کرتے ہو کس کا نام لے رہے ہو کون ہے گویا کے جانتا ہی نہیں یعنی تاثر یہ دینا چاہتا ہے میں تو جانتا ہی نہیں رب العالمین کون ہے ما رب العالمین کیا ہے رب العالمین کیا حقیقت ہے تمہارے رب العالمین کی یہ فرعون کہتا ہے حضرت موسا علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف کروایا حیرانی کر دیا فرعون کا دربار ہے رزین میں رکھیے گا فرعون کا دربار ہے وزیر ہیں مشیر ہے دربار سجا ہوا ہے عامر آدمی ہے ڈکٹیٹر ہے خود ربوبیت کا دعویدار ہے اس کے سامنے بولنے والا کوئی نہیں ہے انہوں نے رب العالمین کی دعوت دی وہ پوچھتا ہے کون ہے حضرت موسا نے فرمایا بتاؤں تجھے رب العالمین کون ہے رب السماوات وز جو رب ہے آسمانوں کا رب ہے زمینوں کا وہ ہے رب العالمین وہ مارا اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے ارش کا رب ہے آسمانوں کا سورج کا ستاروں کا چاند کا عرش کا کرسی کا زمین کا انسانوں کا جنات کا ملائکہ کا پہاڑوں کا شجر کا حجر کا نباتات کا جمادات کا پرندوں کا چرندوں کا درندوں کا بادلوں کا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ ان سب کا رب ہے ان کن تم اگر ہو تم یقین کرنے والے اگر تجھے یقین آ جائے نا تو رب العالمین وہ ہے جو ساری کائنات کا رب ہے حضرت موسا علیہ السلام نے جب یہ دلیل دی کالا فرعون کہنے لگا لمن ہاؤ لہو لیمن ہؤ لہو کیا معنی نے اس کا حول کسے کہتے ہیں ارد گرد آس پاس اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کو کہنے لگا کالا لمن ہو فٹ ترجمہ یہ ہے اپنے چمچوں سے کہنے لگا وہ جو چمچے بیٹھے ہوئے تھے ارد گرد اس کے مشیر و وزیر وہ جو دربار میں بیٹھا کرتے تھے ان کو کہتا ہے الات تستمعون اور سن نہیں رہے ہو الاط تستمعون اور کیا موسا علیہ السلام کی بات سنتے ہو اور یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا رب اللہ یعنی مزاق میں ٹالنا چاہا بھکتی کسی سن رہے ہو یہ کیا کہتا ہے موسا آسمانوں زمینوں کا رب اور جو کچھ درمیان میں ان کا رب سنتے ہو یہ کیا کہتا ہے پھر نے جب یہ جملہ کہا حضرت موسا علیہ السلام پھر بولے اور گرجے حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا رب کم و ربو رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے یہ دوسری ضرب لگائی حضرت موس علیہ السلام تمہارا بھی رب ہے تمہارا بھی پالن ہار ہے وہ ربو آبا اور تم سے پہلے جو آبا وائی داد تمہارے باپ دادا گزر گئے ان کا بھی وہ رب ہے کالا اب خفت محسوس ہوئی دلیل تو اس کے پاس تھی کوئی نہیں کہ دلیل کا مقابلہ دلیل سے کرتا کالا کہنے لگا ان رسول وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں سے کہتا ہے ان رسول یہ تمہارا جو رسول ہے یہ تمہارا جو پیغمبر ہے کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں رسول ہوں یہ تمہارا جو رسول ہے اللہ زی ارسلہ علیکم. یہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ل مجن یہ کیا ہے مجنون معلوم ہوتا ہے یہ جو تمہاری طرف دعوی کرتا ہے کہ میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں یہ تو مجنون ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب حق کا مقابلہ نہیں نہ ہو سکتا تو پھر باطل قوتیں پھپتیاں کستی ہیں کبھی اس کو کہا یہ منکر ہیں کبھی کہا یہ گستاخ ہیں کبھی کہا یہ ارواہ نہیں مانتے کبھی کہا یہ نبی کو نہیں مانتے کبھی کہا یہ موجے نہیں مانتے کبھی کہا یہ کرامتے نہیں مانتے کبھی کہا یہ پاگل ہیں الگ تھلاگ اٹھارہ بلاک والوں نے ایک الگ مسلک بنا رکھا ہے یہ الگ تھلگ ہیں جی ساری دنیا سے تو فرون لوگوں کو کہتا ہے یہ تو مجنون معلوم ہوتا ہے یہ تو پاگل معلوم ہوتا ہے یہ تمہارا رسول جو ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے حضرت موسا علیہ السلام کو غصہ چڑھنا چاہیے تھا چڑھنا چاہیے تھا کہ نہیں چڑھنا چاہیے تھا حضرت موسا علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا پاگل ہے تا تیرا باپ لیکن نہیں پیغمبر ہے نا پیغمبر نے حوصلہ برقرار رکھا ہے حالانکہ حضرت موسا علیہ السلام کی طبیعت میں جلال ہے جوش ہے طبیعت میں جلال ہے ان کی طبیعت میں لیکن انہوں نے حوصلہ رکھا اس کے اس فتوے کو پاگل اور مجنون کہنے کو اس کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا اور فرماتے ہیں رب المشرے والمغرب اب تیسری ضرب لگائی اور رب العالمین وہ ہے جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے وما بھئی اور جو کچھ ان دونوں کے مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے ان کن تم تا کے لون مجھے مجنون کہتے ہو اگر تمہیں عقل ہو تو تمہیں اس بات کا پتہ چلے ان کن تم ہلکی سی ضرب حضرت موسا نے بھی لگائی ہے اگر تمہیں عقل ہو مطلب یہ ہے کہ تمہیں عقل نہیں ہے اگر تمہیں عقل ہو تو تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ رب العالمین وہ ہے جو مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا بھی گھبرایا دلیل انہوں نے لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گئی اور سانپ بھی اس طرح نہیں بنی سانپ بھی اس طرح بنی کہ اس نے جبڑا کھولا اور ایک منہ کا ایک حصہ دربار اور محال کے اوپر والے حصے پر اور نیچے والا حصہ جبڑے کا محال کی بنیادوں پہ رکھ کے ایک دفعہ جنجوڑا دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نشانی یہ ہے اس نے کہا اچھا یہ جو دس سال تم بھاگے رہے ہو مصر سے ایک بندہ قتل کر کے تو یہ جادو سیکھتے رہے ہو اس نے اثر ختم کرنا چاہا حضرت موسا کی تبلیغ کا حضرت موسا کے دلائل کا حضرت موسا کے برہان کا وہ جو تقریر میں قوت تھی اچھا اچھا یہ جادو ہے سارا تم جادو کرنا چاہتے ہو ہم تمہارا مقابلہ کروائے دیتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے نا کر لے بلا جادوگروں کو اب جادوگروں کو بلایا گیا یہی صورت ہے صفحہ نمبر تین سو تینتیس اگلے صفحے پہ چلے جائیے سفر نمبر تین سو تینتیس اور آیت نمبر ہے سینتالیس اقت مقرر ہو گیا فراون نے پورے ملک کے مختلف شہروں میں بندے بھیج دیے بڑے ماہر جادوگر بڑے استاد قسم کے جادوگر اکٹھے کرو انہیں لے آؤ تفسیر مزری والے نے لکھا ہے حضرت موسا علیہ السلام کے مقابلے میں اسی ہزار جادوگر اکٹھے کیے گئے ان کا انعام مقرر ہوا اگر تم جیت گئے اور موسا شکست کھا گیا تو دوسرا انعام تو تمہیں جو دوں گا دوں گا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے میرے دربار میں جب آنا چاہو تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی بہت بڑا انعام تھا ان کے لیے مقابلہ کرنا ہے انہوں نے کہا جی مقابلہ کریں گے ایک میدان مقرر ہوا عید اور جشن کا دن مقرر ہوا جادوگر میدان میں آئے یہ فرون اور فرون کے درباری یہ سارے تماشبین یہ بیٹھ گئے اور ادھر سے اکیلے موسا آ تنہ تنے تنہا ایک حضرت موسا علیہ اسلام میدان میں اترے جمہوریت کی تو ایسی تیسی نہیں پھر گئی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت جمہوریت جس طرف لوگ زیادہ ہو وہ بندہ جیت جاتا ہے جس طرف لوگ زیادہ ہو حق اس طرف ہوتا ہے نہیں جس طرف لوگ زیادہ ہو حق اس طرف نہیں ہوتا حق اس طرف ہوتا ہے جس طرف رب ہوتا ہے جس طرف اللہ کا قرآن ہوتا ہے جس طرف حق ہوتا ہے جس طرف حق ہوتا ہے قرآن ہوتا ہے اللہ کا رب ہوتا ہے وہی حق پر ہوتا ہے مقابلے میں اسی ہزار تھے اور ادھر حضرت ایک تھا ادھر ایک تھا ادھر ہزاروں تھے بدر کے میدان میں تین سو تیرہ تھے مقابلے میں ہزار تھے اود میں یہ ایک ہزار تھے مقابلے میں تین ہزار تھے خندق میں یہ تین ہزار تھے مقابلے میں پانچ ہزار تھے یہ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ہمیشہ کلیل تعداد ہوتی ہے مومنوں کی مسلمانوں کی شکر گزاروں کی قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیجئے قرآن کہتا ہے ولا کن اکثر سے لایا کلون اکثر لوگ جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے اکثر ہوم لا یو اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے اکثریت کو اللہ نے پرے کر دیا اکثر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جن کا ذکر کیا ان کے بارے میں فرمایا وہ کلیل شکول اور میرے بندوں میں سے شکر گزار جو ہے کلیل وہ کیا ہے یہ تو اللہ فیصلہ کرتی یہ تو اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں اکثر جو ہے وہ بے ایمان ہیں اکثر جو ہے وہ بے عقل ہیں اب مجھے آپ بتائیں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے کہ بے نمازوں کی داڑھی رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے کہ داڑھی منانے والوں کی یہ بھی کوئی معیار ہوا کہ جس طرف زیادہ بندی ہو جائے وہ چیز حق ہو وہ چیز صحیح ہو یہ کوئی میں یار نہیں ہے حضرت موسا علیہ السلام میدان میں آئے جادوگر بھی میدان میں اترے ہیں جادوگر حضرت موسا علیہ السلام سے کہنے لگے پہلا وار تم کرو گے کہ ہم کریں گویا کہ وہ حضرت موسا علیہ السلام کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم تو اس سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں ہم بڑے بہادر ہیں بڑے عالم ہیں بڑے ماہر ہیں ہم پر کوئی اثر نہیں ہے تم نے اگر کوئی کرنا ہے وار کرنا ہے تو کر لو حضرت موس علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تسی کرنا پہلے تسی کر لو کرو کیا کرنا چاہتے ہو انہوں نے لاٹیاں زمین پہ پھینکی انہوں نے رسیاں زمین پہ پھینکی قرآن کہتا ہے کہ وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی زیل میں رکھیے گا یہ بات وہ رسیاں سانپ نہیں بنی وہ حایت سانپ کی جسمانی طور پہ تبدیل نہیں ہوئی قرآن کہتا ہے یو خیا حضرت موسا کے خیال میں آتا تھا کہ یہ لاٹیاں کیا بن گئی ہیں انہوں نے جادو کے زور سے نظر بند کی جادو کے زور سے نظر بندی کی اور لوگوں کو یوں نظر آتا تھا کہ یہ کیا ہے سانپ بنے نہیں وہ نہ وہ رسیاں نہ وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی لوگوں کے خیال میں آتا تھا یہ جادو تھا انہوں نے نظر بندی کی نظر آتا تھا کہ یہ لاٹیاں سانپ بن گئی ہیں یہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں حرکت کر رہی ہیں میدان میں سورت تاہ میں آپ پڑھیں گے سورت تاہ سول پارے میں آپ اس کا مطالعہ کریں جب حضرت موسا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹیاں سانپ بنی ہوئی ہیں اور وہ رسیاں سانپ بنی ہوئی ہیں تو حضرت موسا علیہ السلام ڈر گئے خو محسوس کیا بھر میدان ہے لوگ بیٹھے ہوئے مقابلہ ہو رہا ہے یہ ڈر گئے ڈر کے آثار چہرے پر ظاہر ہو گئے اور جب ڈر کے آثار چہرے پہ ظاہر ہوئے اللہ نے جبریل امین کو بھیج کے فرمایا میرے موسا کو کہو لا تخف ڈرے نہیں ان کا انتل آج جیتنے والا تو ہی ہوگا آلہ تو ہی ہے ان کے اوپر تو ہی ہوگا ڈریے نہیں سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے کیوں خوف کیوں محسوس ہوا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی وجہ کیا ہے پیغمبر ہے اور لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ ڈر رہے ہیں اس سے پہلے یہ لاٹھی کوئے تور پر سانپ بن چکی ہے یہی لاٹھی فرون کے دربار میں بھی سانپ بن چکی ہے یہ کوئی پہلی بار سانپ نہیں بننا تھا اس نے کوہ تور پہ بھی سانپ بنی فرعون کے دربار میں بھی سانپ بنی آج حضرت موسا علیہ السلام کیوں ڈرے مفسرین نے ڈرنے کی وجہ لکھی, لکھی ہے وہ غور کیجیے اور سنیے کیا وجہ لکھتے ہیں مفسرین وجہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسا علیہ السلام کے خوف اور ڈر کی وجہ یہ تھی کہ یا اللہ یہ جادوگر ان کا علم ان کے اختیار میں ان کا علم ان کے قبضے میں ان کا فن ان کے اختیار میں یہ جب چاہیں جہاں چاہیں جس وقت چاہیں لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بنا کے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں مولا انہوں نے جو کچھ دکھانا تھا وہ دکھا دیا ان کے اختیار میں تھا ان کے قبضے میں تھا ان کا علم تھا ان کے اختیار میں تھا انہوں نے اپنا وار کر دیا اور لاٹھیاں سانپ کی شکل میں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں اور میرے اللہ میری لاٹھی کا سانپ بننا میرے اختیار میں نہیں وہ تو تیرے اختیار میں اب پتہ نہیں تیری مرضی بنتی بھی ہے یا تو ہے مرضیوں کا مالک یا اللہ جی آج تیری مرضی نہیں بندی تے میرے پلے ککھ نہیں رہ جانا یا اللہ آج اگر تیری مرضی نہیں نہ بنتی تو میرے پلے کچھ نہیں رہتا اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا لا تخف ان کا انتل ڈالو اپنی لاٹھی حضرت علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی وہ سانپ کی شکل میں تبدیل ہوئی اور سانپ کی شکل میں تبدیل ہو کر اس نے وہ بننے والے سانپ جو تھے ان کو نگلنا شروع کیا کی انہوں نے سوچا بھئی اگر یہ بھی جادو ہوتا جو موسا پیش کر رہا ہے تو یہ ہمارے جو بنے ہوئے سانپ ہیں ان کو جو اس کے بنے ہوئے سانپ نے کھانا شروع کیا ہے اس کو تو پھٹ جانا چاہیے تھا کہا کہ اس کے وجود میں کوئی فرق پڑنا چاہیے تھا اتنے سانپ اس کے پیٹ میں ہیں لیکن بال برابر بھی اس کی حجم میں اور جسم میں فرق نہیں آیا تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ جادو تو نہیں ہے علم کام دے گیا علم کام دے گیا میں کہتا ہوں علم چاہے برائی کیوں نہ ہو علم چاہے جادو کا ہی کیوں نہ تھا لیکن علم پھر بھی کام ہو علم کام آ گیا علم کام دے گیا انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جادو نہیں ہے اب اللہ تعالی ان کے ایمان لانے کا تذکرہ کرتے ہیں دیکھیے ذرا اس آیت کو آیت نمبر چیالیس دیکھ لیجئے فاؤل کی سہارا تو ساجدین میں نہ کریں گے پس ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے انہیں کس نے ڈالا تھا انہیں کسی نے پکڑ کے یوں ڈالا کہنا چاہیے تھا کہ وہ سجدے میں گر پڑے لیکن عربی زبان ہے نا عربی زبان ہے وہ اس طرح بے اختیار سجدے میں جا پڑے اس طرح وہ فوراً سجدے میں گرے معلوم ہوتا تھا خود سجدہ نہیں کیا کسی نے پکڑ کے سجدے میں گرا دیا ہے اللہ نے وہی لہجہ استعمال کیا فرمایا فعول کیا سہارت ساجدین بس فوراً سیدے میں گر پڑے جادوگر کالو اور کہنے لگے سجدہ کرتے ہوئے کہنے لگے آمنا بے العالمین ہم ایمان لے آئے ہیں کس پر معلوم ہوتا ہے کہ موس علیہ اسلام یہی بات منوانا چاہتے تھے تبھی تو وہ پھر آن جادوگر کے آ منا نہیں کہا آ بالرحمان نہیں کہا کہتے ہیں منا برب العالمین ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر پھر فورن ذہن میں آیا شاید یہ خنزیر سمجھے کہ میرے متعلق کی کہا جا رہا ہے میں رب العالمین ہوں تو ساتھ ہی جادو کر کہتے ہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا رب موسا و ہارون رب موسا و حارون جس رب العالمین کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ موسا کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی تو پھر کے سامنے وہ جو جادوگر تھے جب ایمان کا اقرار کرتے ہیں اس وقت بھی وہ اسی صفت کا ذکر کرتے ہیں اب جناب فرون نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا اجلاس بلانے میں اس نے قرارداد پیش کی موسیٰ علیہ اسلام کو قتل نہ کر دیا جائے بڑا فساد ڈالا ہے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے قتل نہ کر دیا جائے قومی اسمبلی نے بل پاس کر لیا موسا علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے وہ جب قتل کی بات ہو رہی ہے اسمبلی میں وہاں اسمبلی میں بیٹھنے والا ایک آدمی اس فرعون کے دربار میں تقریر کرتا ہے اللہ اس فرعون کے دربار میں بیٹھنے والے بندے کی تقریر کو قرآن میں ذکر کرتا ہے اس نے وہاں تقریر کی ہے کیا جملہ کہا ہے صفحہ نمبر چار سو چوبیس سورت المومن ہام مومن سفر نمبر چار سو چوبیس آیت نمبر اٹھائیس مل گیا جی جہاں رکو ختم ہو رہا ہے صفے کے درمیان میں اگلا رکو شروع ہو رہا ہے کال رجل مومن کہا ایک بندے مومن نے من آل پھر اور اس کا تعلق بھی فراون کے خاندان سے تھا شاہی خاندان کا آدمی شاہی خاندان کا آدمی ادھر قتل کی تجویز پاس ہو گئی علیہ اسلام کو قتل کر دیا جائے یہ تجویز پاس ہونے لگی اس بندے نے تقریر کی اللہ نے اس تقریر کو ذکر کیا کالا رجلوم مومن ایک مومن آدمی بولا من آل فراؤ جس کا تعلق فرون کے خاندان سے تھا یک تم اس نے ابھی تک اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا یک تم تم اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا ظاہر نہیں کیا تھا ابھی تک اس نے اپنا ایمان کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی مومن ہے آج اس کو اپنی بات کو ظاہر کر رہا ہے اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا کہتا ہے اتقتلون تلون کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک بندے کو اتک تلون کیا تم مارنا چاہتے ہو ایک آدمی کو این یقلا اس سزا پر اس جرم میں اس جرم میں اس بات پر اس کو مارنا چاہتے ہو یقول کہ وہ بندہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب کون ہے معلوم ہوتا ہے یہی بات منوانا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ تبھی تو وہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتا ہے موسیٰ علیہ اسلام کا یہی قصور ہے اس کا یہی قصور ہے اس کا کہ وہ تمہیں کہتا ہے ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے میرا مشکل کشا اللہ ہے میرا حاجت روا اللہ ہے میرا معبود اللہ ہے میرا مسجود اللہ ہے نظر و نیاز کے لائق اللہ ہے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے میرا الہ اللہ ہے میرا مسجود اللہ ہے یہ کہنا چاہتا ہے اور پھر وہ دھوس دھاندلی سے تم سے بات نہیں منوانا چاہتا وہ جبر کے ساتھ تم سے بات نہیں منوانا چاہتا وقد کد جا من رب اور وہ لے آیا ہے تمہارے پاس بل بیا کھلی دلیلیں وہ لے آیا ہے تمہارے پاس کھلی دلیلیں من ربے رب کوم لے بھی آیا ہے کس کے پاس سے تمہارے رب کے پاس سے معلوم ہوتا ہے یہی بات حضرت موسا علیہ السلام منوانا چاہتے تھے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرون مصر سے نکلے جا رہے ہیں ہجرت کر کے راستے میں دریا آ گیا. اس دریا کو عبور کرنا ہے آگے آگے علیہ السلام ہے پیچھے فرآون کو پتہ چل گیا فرآون بھی پیچھے آ گیا. اس کا ذکر اللہ کرتے ہیں سفر نمبر تین سو چونتیس کا نام ہے سورج شہرا آیت نمبر ہے باسٹھ اور سطر دوسری مل گیا جی سورج شوہرا تین سو چونتیس سفا ستر دوسری آیت نمبر اکسٹھ فلما تراء الجمان پس جب ایک دوسرے کو دیکھا دونوں جماعتوں نے کون سی دونوں جماعتیں ایک حضرت موسا کی اور دوسری فرون کی فرعون نے تعاقب کیا حضرت علیہ السلام آگے آگے فرعون پیچھے پیچھے آگے دریا دائیں پہاڑ بائیں پہاڑ حضرت شیخ القران مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اپنے رنگ میں یہاں کہا کرتے تھے اگے دریا دیا موجاں تے پیچھے فراون دیاں فوجاں اور پیچھے فراون کی فوجیں دائیں پہاڑیں بائیں پہاڑیں آگے جائیں تو غرق ہوتے ہیں پیچھے ہٹیں فرونی زبا کر کے دریا میں پھینکتے ہیں قرآن کہتا ہے فلما ترا الجمان پس جب ایک دوسرے کو دیکھا دونوں جماعتوں نے کالا صاحب موسا حضرت موسا کے ساتھیوں نے کہا انالدرکون پکڑے گئے کہاں سے بھگوا کے بھگا کے لایا تھا ہمیں اس لیے لایا تھا کہ زبا کروا کے سمندر میں ڈلوا دیا جائے انالدر کن بے شک ہم تو پکڑے گئے آگے جائیں تو دریا پیچھے ہٹے تو فرون کا ظلم بائیں پہاڑ بائیں پہاڑ یہ سب کچھ حضرت موسا علیہ اسلام کو بھی نظر آ رہا تھا یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے حضرت موسا علیہ اسلام اس مشکل کی گھڑی میں کیا کہتے ہیں کالا حضرت موسا نے فرمایا کل ہرگز نہیں کل ہرگز نہیں کیوں مجھ میں قوت ہے ہرگز نہیں میں جو چاہوں کر سکتا ہوں ہرگز نہیں پھونک مار کے فرونوں کو سوا کر دیں گے قوت ہے اللہ نے بڑی طاقت دی ہوئی ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے نہیں فرمایا کل ہرگز نہیں جو تمہارا خیال ہے وہ نہیں کیوں ان مائی یا ربی بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب یہاں بھی حضرت موس علیہ اسلام جو ذکر کر رہے ہیں اللہ کی صفت وہ کون سی صفت ذکر کر رہے ہیں انما نمائیا ربی میرے ساتھ ہے میرا رب سیاح وہ مجھے ضرور رستہ دکھائے گا وہ ہمیں راستے میں نہیں چھوڑے گا میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ہمیں ضرور رستہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاٹھی دریا کے کنارے پہ مار مارنا تیرا کام اور بارہ رستوں کو خوش کر دینا میرا کام وہ جو لہریں تھیں پہاڑ کی شکل میں کھڑی ہو گئی سبحان اللہ پہاڑ کی شکل میں کھڑی ہو گئی درمیان میں رستے بن گئے یہ پہاڑ ہے رستہ پانی کا پہاڑ رستہ پانی کا پہاڑ رستہ بارہ رستے حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھیوں کے دل میں آیا جو ایک رستے سے گزر رہے تھے موسا ہم تو گزر رہے ہیں پتنی دوسروں کا کیا حال ہے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے درمیان میں سوراخ ظاہر کر دی فرمایا ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جاؤ بارہ رستے اس طرح خوشہ کیے درمیان میں سوراخ رکھ دیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے نکل جاؤ جو ہمیں پکارا کرتے ہیں ہم ان کی اسی طرح مدد کیا کرتی ہے اب آخر پہ, پہ پہنچ گئی یہ بات فرعون کی بیوی آسیہ حضرت موسا علیہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والی بن گئی آسیہ نے کلما پڑھ لیا اسلام فرعون کے گھر میں داخل ہو گیا آسیہ مومنا بن گئی فرون نے مشورہ کیا. کیا کرنا چاہیے کئیوں نے کہا کہ سے قید کر دی پہلے تو انہوں نے کہا اس کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑواؤ زرک برک لباس اس کا اتروا دو یہ زیورات اس کے اتارو یہ شہزادی ہے بادشاہ کی بیوی ہے زرک برک لباس میں رہتی ہے آرام اور نرم و گداز بستروں پہ سوتی ہے اس کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑواؤ اور اسے کہو مصر کے بازاروں میں جھاڑو دیا کرے چناچے فرعون نے اپنی سلطنت بچوانے بچانے کے لیے اپنی بیوی بی کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑوا دیا کرسی ایسی چیز ہوتی ہے کرسی کرسی ایسی چیز ہوتی ہے اس کے لیے بندہ عزت داؤ پہ لگاتا ہے جھاڑو پکڑوایا بازار میں نکال دیا جھاڑو دو تمہیں منسا بہتر لگتے ہیں حضرت آسیہ جھاڑو بھی دیتی ہیں اور ساتھ ساتھ پڑتی ہیں الا اللہ شہد اللہ اللہ اللہ و شد رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ منسا اللہ کے رسول ہے مفسرین نے لکھا ہے آسیہ جب جھاڑو دینے کے لیے یہ گیت گاتے ہوئے مصر کے بازار میں آئی ہے نا تو محلے اور شہر کی عورتیں اور اس کی سہلیاں وہ بھی جھاڑو پکڑ کے اس شہر میں نکل آئی ہیں اور انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا نے کہا ایک آسیہ کو روکنے لگے تھے یہ تو کئی آسیہ بن گئی یہ علاج نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ علاج تلاش کرو کہنے لگے اور ذات ہے اس کو تپتی ہوئی دھوپ میں لٹاؤ اور چت لٹا کے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوک دو شہزادی کے ہاتھ اور پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوک دی گئی وہ جب لوہے کی میخیں ٹھکی ہوئی ہیں اور آسیہ اپنے رب سے گفتگو کر رہی ہے اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے کس طرح وہ اپنے رب سے کلام کرتی ہے نکالیے سفا پانچ سو آٹھ اور آیت نمبر گیارہ آیت نمبر گیارہ نیچے سے چوتھی سطر ہے صفحے کی سورت کا نام ہے سورت تحریم مل گیا جی زرب اللہ مثلا بیان کی اللہ نے ایک مثال لزین آ کن لوگوں کے لیے ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کی کس کی امراط فراؤ فراؤن کی بیوی اللہ نے مثال بیان کی ایمان والوں کے لیے فرون کی بیوی کی مثال بیان کی اس کالت جب وہ کہتی تھی جب وہ مسائب کا شکار ہوئی جب اس کے ہاتھ اور پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوک دی گئی جب وہ تپتی ہوئی دوپہر میں اور دھوپ میں پڑی تھی اور یہ مشقت اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو کہتی ہے رب نے لی اندر کا بئی تن فل جنہ کس صفت کا ذکر کیا رب اللہ کی کس صفت کا ذکر کر رہی ہے مائی آسیہ رب رب ابن لی اے میرے رب اے میرے پالن ہار اے میرے مربی اے میری ضروریات زندگی کا خیال رکھنے والے بنا دے رب ابن لی بنا دے لی میرے لیے اندکا اپنے پاس بئی ایک گھر فل جنا کہاں؟ مولا ظلم سہ سہ کے تنگ آ گئی زرک برک لباس اتر گیا تیری توحید کے لیے زیورات اتر گئے تیری توحید کے لیے ہاتھ میں جھاڑو پکڑ کے بازاروں میں آئی تیری توحید کے لیے لوہے کی میخیں ہاتھوں اور پاؤں میں ٹھونک دی گئی تیری توحید کے لیے مولا تپتے ہوئے دوپہر میں اور گرمی میں لٹایا گیا تیری توحید اور وحدانیت کے ماننے کے لیے مولا میں سب کچھ تیرے لیے سہتی رہی آئی تو سے ایک مطالبہ کرتی ہوں جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا وہ نجنی من پھراؤ اور مجھے نجات دے دے من پھراؤ نا فراؤن سے وہ ہی اور اس کے کرتوتوں سے اس کے ظلم و تشدد سے وہ نجنی منل ظالمین اور مجھے نجات دے دے قوم ظالم سے یہ بڑے ظالم لوگ ہیں میرے اللہ انہوں نے عورت ذات پہ کتنا ظلم کیا ہے مولا نجات چاہتی ہوں اس ظالم قوم سے نجات چاہتی ہوں فرعون سے نجات چاہتی ہوں فرعون کے ظلم و تشدد سے آنا چاہتی ہوں تیرے پاس جنت میں ایک گھر بنا میرے اللہ میرے رب میرے پالن ہار میرے مربی اور میری ضروریات ہے زندگی کا خیال کرنے والے میرے مولا اور میرے رب بنا میرے لیے ایک مکان مفسرین کہتے ہیں اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن آسیہ جو ہے یہ فرعون کے حرم میں تو نہیں جا سکتی اس لیے کہ فرعون کافر ہے فرعون داہیا ہے فرعون رب کا دشمن ہے آسیا فرون کے حرم میں اور فرون کی بیوی بی تو نہیں بن سکتی اس لیے آسیہ کے کان میں یہ کہا گیا آسیہ تم نے صرف جنت میں ایک گھر مانگا ہے لیکن تجھے کون بتائے میرا ایک آخری پیغمبر آئے گا کہ حضرت موسا علیہ السلام دعائیں مانگتے ہیں کہ میں ان کی امت میں شامل ہوتا میرا ایک آخری پیغمبر آئے گا آسیا وہ اتنا عظیم ہوگا اتنا اعلی ہوگا اتنا بلند شان ہوگا اتنا بالا قدر ہوگا کہ جس زمین پہ چلے گا میں اس کی قسمیں اٹھاؤں گا جس زمین پہ چلے گا میں اس کی قسمیں اٹھاؤں گا وہ اتنا اعلیٰ ہوگا صاحب قرآن ہوگا صاحب معراج ہوگا وہ خاتم النبیین ہوگا امام اللمبیاء ہوگا آسیہ تو نے تو صرف موسا کو دیکھا ہے یہ نبی ہے اور جس نبی کی میں تجھے بات بتانا چاہتا ہوں وہ نبی اللمبیاء ہے وہ نبی نہیں ہے وہ نبیوں کا نبی ہے وہ نبیوں کا امام ہے وہ نبیوں کا خاتم ہے وہ شفیع المز ہے وہ روز حوض کوثر کا ساکی ہے روز معاشر کا شافی ہے ساری کائنات میں سے اعلی ہے افضل ہے اولا ہے انور ہے آسن ہے اجمل ہے ساری کائنات کا امام ہے اور جنت کے اندر سب سے اعلی عرفا اور بلند مقام میں نے اسی اپنے نبی کو دینا ہے آسیہ میں تجھے جنت میں گھر بھی دوں گا محمد جیسا شوہر بھی دوں گا اب قیامت کے بعد آسیہ جو ہوں گی یہ نبی پاک کے حرم میں آ جائیں گی نبی پاک کے حرم میں آئیں گی تو مائی آسیہ نے جب آخری دعا مانگی ہے تو انہوں نے بھی اللہ تعالی کی کون سی شفت کا ذکر کیا لفظ رب کا میں کون کون سی مثال بیان کروں طویل درس ہوتے چلے جائیں گے اگر میں رب کی بات پہ چلتا چلوں میں نے آپ کو کہا نا کہ نو سو پچیس مرتبہ اللہ نے اپنی صفت کا ذکر کیا ہے میں اب آگے کسی پیغمبر کا ذکر کروں اس نے یہ کہا حضرت یاقوب نے یہ کہا حضرت یوسف نے یہ کہا حضرت زکری نے یہ کہا کس کس پیغمبر کا ذکر کرتا رہوں لیکن آپ جتنی دعائیں پیغمبروں کی آپ کو یاد ہے اور پیغمبروں نے اپنے رب سے جب گفتگو کرنا چاہیے تو وہ دعائیں ذرا پڑیے گا ہر دعا میں آپ کو یہی لفظ ملے گا حضرت آدم نے کیا کہا ربنا ربنا نا زلمان فسنا و علم تک پھر لانا و من الخا سرین حضرت نو علیہ السلام کشتی کے اندر بیٹھ گئے طوفان آ گیا ہے اور حضرت نو علیہ السلام کہتی ہیں ارکبوفی ہا ار کبوفی چڑھ جاؤ اس کشتی میں بسم اللہ مجرے ہا وہ اللہ کے نام سے ہے اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے اس کشتی کا ٹھہرنا بھی ان ربی لغفور رہی ان ربی ان ربی لگفور رحیم بیٹا غرق ہو گیا تو کہتی ہیں ربی ربے ان نبنی اے میرے رب میرا بیٹا میری اہل میں سے تھا حضرت یوسف علیہ السلام کہتی ہیں ربی سجنو حب ولیہ مما یدہ نہیں الحیح اور حضرت ذکر علیہ السلام جب بیٹے کی درخواست کرتے ہیں تو حضرت ذکر کہتی ہیں رب لا تذرنی فردا رب لاترنی فردا ونت خیر الوارسین رب حبلی رب حبلی من لدن کا ولی اے میرے اللہ اے میرے رب تو بخش دے مجھے ایک سالے بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعائیں مانگتی ہیں خانے کعبے کو تعمیر کرتے ہوئے کیا کہتی ہیں ربنا نا تکبل منا ربنا تکبل منا ان انت سمی الم ربنا ربنا فیہم رسولہ ربا نا وبا سفیم رسولہ اور جب حضرت اسماعیل علیہ اسلام کو چھوڑ کے آ رہے ہیں تو دعا مانگتے ہوئے کہتی ہیں ربنا انی یس من ذریتی منظریتی غیر وادن گئی رزیزرین ان محرم اے میرے رب میں اپنی اولاد تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے آیا ہوں جس پیغمبر نے اپنے رب سے گفتگو کرنا چاہی ہے یہ کوئی دعا مانگی ہے تو اس پیغمبر نے بھی سہارا کس صفت کا لیا ہے رب کا لیا ہے نبی پاک کی آخری بات کرتے ہیں آخر میں نکالیے گا سورت کا نام ہے سورت انعام 136 صورت سورت کا نام سورت انعام اور آیت نمبر ہے 162 صفحہ 136 سورت کا نام سورت انعام مل گیا جی کل میرے پیغمبر کہہ دے اننی ہدانی ربی بے شک مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے الاسرات مستقیم کس رستے کی میرے پیغمبر اعلان کر میں سیدھے رستے پہ چل رہا ہوں اور وہ سیدھا رستہ مجھے دکھایا ہے میرے رب نے کیا ہے وہ سیدھا رستہ کون سی ہے وہ سڑک فرمایا دین وہ دین ہے کیا بڑا مضبوط وہ دین ہے بڑا پکا ملت ابراہیم طریقہ ابراہیم کا ملت ابراہیم کی حنیفن جو یک سو تھا یک سو حنیف حنیف کا مینا ہے ہر طرف سے کٹ کے رب کا ہونے والا یکسو ایک طرف لگنے والا ہر طرف سے کٹنے والا وہ ماکان امین المشرکین اور ابراہیم جو تھا وہ مشرقوں میں سے نہیں تھا معلوم ہوتا ہے سراط مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے میں شرک والی بیماری موجود ہو نہیں ہے ماکان امین المشرقین اور حضرت ابراہیم مشرقوں میں سے نہیں تھے کیا ہے وہ دین توجہ کرنا کیا ہے وہ دین کیا ہے وہ سراط مستقیم جس کی ہدایت مجھے دی گئی جو سراط مستقیم مجھے دکھایا گیا وہ دین قیم وہ مضبوط دین وہ ملت ابراہیمی کیا ہے وہ کل میرے پیغمبر کہہ دے ان سلاتی بے شک میری نماز وہ نوسو کی اور میری قربانی وہ ماہیا اور میرا زندہ رہنا وہ مماتی اور میری موت میری نماز نماز میں ہاتھ باندھنا میری نماز نماز میں سجدہ کرنا میری نماز نماز میں پکارنا میری نماز نماز میں دو زانو بیٹھنا میری قربانی یعنی مالی عبادت مالی عبادت نظر نیاز منت چڑھاوا قولی عبادت بدنی عبادت مالی عبادت میری زندگی و مماتی اور میری موت یہ سب کچھ ہے للہ ہے رب العالمين. اللہ ہی کے لیے ہے کون اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے نبی پاک بھی یہی کہنا چاہتے ہیں. آپ کی تبلیغ کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ رب العالمین جو ہے وہ میرا مولا ہے اسی کی عبادت ہوگی رب العالمین کے سامنے سجدے ہوں گے لا شریق الحو اس کا کوئی بھی شریک ہو. نہیں ہے اس کا کوئی سانجی نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ بے کا اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا بے زالے کا اسی کا مجھے حکم دیا گیا وہ اول المسلمین اور اس امت میں میں پہلا مسلمان ہوں اس امت میں میں اس امت میں میں پہلا مسلمان ہوں میں پہلا اسلام کا دعوے دار ہوں نبی پاک کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے اگلا اعلان سنیے میرے پیغمبر کہہ دے اغیر اللہ اب گی ربن اب نہ میں تلاش کروں میں تلاش کروں غیر میں نا سوائے الف حمزہ جو ہے جو الف کے اوپر زبر آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کہتے حمزہ استفا کیا میں نہ کریں گے کہہ دے میرے پیغمبر کیا, کیا اللہ کے سوا کیا اللہ کے سوا ابھی ربن میں تلاش کروں کوئی اور رب کوئی اور مشکل کشا کوئی اور ضروری یات زندگی کا خیال کرنے والا کوئی اور جھولیاں بھرنے والا کوئی اور کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کوئی اور گھروں میں برکتیں دینے والا کوئی اور نفے نقصان کا مالک کوئی اور میری مرادیں پوری کرنے والا کیا میں تلاش کروں اللہ کے سوا کوئی اور رب واہ ہوا ربو کل شعین حالانکہ میرا اللہ جو ہے وہ رب ہے ہر چیز کا واہ ہوا ربو کل اور وہ رب ہے ہر چیز کا معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک کی شریعت اور نبی پاک کی تبلیغ کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ یاد دہانی کروانا چاہتے تھے کہ جو تم نے عالم ازل میں وعدہ کیا تھا کہ تم ہمارا رب ہے اس بات کو تسلیم کرو اور اللہ کے سوا کسی کو رب تسلیم ہو قرآن کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا ٹھیک ہے مثلا یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں اس طرح کے علاوہ بعض لوگ جوتے ہاتھوں میں لے کر یہاں سے گزرتے ہیں تو جوتے قرآن سے اوپر ہوتے ہیں احترام کا تقاضا ہمارے ملک میں یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو اور جن کا ادب کیا جاتا ہے ان کی طرف پیٹھ نہیں کی جاتی یہ ہمارا رواج ہے ہمارے ہاں یہ اس طرح کیا جاتا ہے اصل میں جو قرآن کی طرف پیٹھ نہ دینے کا مسئلہ ہے نا وہ سچی بات یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے احکام کو پیٹھ اصل میں یہ ہے کہ قرآن جو حکم دیتا ہے وہ مانو قرآن کے حکموں کو پیٹھ نہ دو ہمارے ہاں یہ چونکہ آسان ہم چیزیں چاہتے ہیں نا سوکھا سوکھا دین لب جائے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کے ورکوں کو پیٹھ نہ ہو اور قرآن کے رہ گئے احکام صبح سے لے کے شام تک انہیں ٹھڈے مارو کی ٹھوکروں سے اڑاؤ کیوں جی قرآن یہی کہتا ہے کہ کم تو قرآن یہی کہتا ہے کہ زنا کرو قرآن یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہی بت کرو قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے بھائیوں کا مال حرام طریقے سے کھاؤ قرآن یہ کہتا ہے کہ بوتان باندھو اپنے بھائی پر ہم صبحوں سے شام تک قرآن کے احکام کی دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں لیکن یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی طرف پیٹ نہ ہو اچھی بات ہے پیٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جو اللہ کے احکام مانتا ہو اور پھر وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے مولا تیرے احکام کو پیٹ دینا تو بڑی دور کی بات ہے ہم نے تو تیرے قرآن کے ورکوں کو بھی پیٹھ نہیں دی وہ اچھا لگتا ہے یہ کہتے ہوئے تعلیم کے لیے تعلیم کے لیے اگر پیٹھ ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تعلیم کے لیے میرا لفظ یہ ذہن میں رکھیے گا لیکن حت الفسا اس سے بندہ بچ جائے تو یہ ٹھیک ہے اکثر لوگ چاندی کی انگوٹھی پہنتے ہیں عام طور پر انگوٹھی ایک تولہ چاندی کی ہوتی ہے اس میں خوبصورتی کے لیے کوئی پتھر جو انگوٹھیاں عورتیں پہنتی ہیں یہ عورتوں کا زیور ہے مردوں والے زیور پہنا کرو انگوٹھی بھی کوئی پہننے والی چیز ہے مردوں کے لیے میرے یہ بھائی دعا کے لیے کہتے ہیں جو میرا چالیسواں کرنا کیوں منع ہے اسے بدت بدت کیوں کہا گیا ہے میرے بھائی یہ اس لیے منع ہے کہ نبی پاک کے زمانے میں میتیں ہوتی تھیں آپ کی تین بچیوں کا چار بچی، تین بچیوں کا انتقال ہوا آپ کے بچوں کا انتقال ہوا آپ کے صحابہ کا انتقال ہوا تو وہاں ملتا ہے جنازہ کس طرح پڑھایا گسل کس طرح دیا کفن کس طرح دیا دفن کس طرح, طرح کیا قبر کس طرح بنائی واپس کس طرح آئے لیکن جب نبی پاک کی سیرت ہم پڑھتی ہیں صحابہ کی سیرت ہم پڑھتے ہیں اس میں کسی میت پہ تیجا جمعرات ساتاں چالیسواں اس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہو نہیں ہے اور جس بات کا نبی پاک سے ثبوت نہ ہو آج کوئی بندہ اگر اسے نیکی سمجھ کے کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا بنے گا بدات بنے گی اور اس بندے کا عقیدہ یہ ہے اس بندے کا نظریہ یہ ہے کہ لوگوں مجھے ایک ایسی نیکی کا پتا چل گیا ہے جس نیکی کا نبی پاک کو بھی پتا نہیں تھا وہ یہ کہنا چاہتا ہے متی آدمی یہ کہنا چاہتا ہے مجھے ایک ایسی نیکی کب اور پھر آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں رسم چہلم یعنی اتنا تو اب لوگوں کو سمجھ آ گیا بھائی یہ دین ہوں. دین نہیں ہے. ہے رسم یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں جو ہمارے گلے پڑ گئی ہیں نماز حاجت کس وقت پڑھنی بہتر ہے تجدد کی کم سے کم کتنی رکعت پڑھنی چاہیے تجدید کی کم سے کم چار رکعت پڑھنی چاہیے اور نماز حاجت کا وقت کوئی مقرر نہیں ہے جب حاجت ہو اسی وقت پڑھ لو یہ تو جب حاجت بندے کو پیش آئے کوئی کام اٹک جائے بشرطے کے مکرو وقت نہ ہو تو وہ پڑھ لیں یہ کہتے ہیں میرے والد اسپتال میں داخل ہیں ان کی بائیں ٹانگ کاٹتی گئی لیکن زخم ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں مزید کاٹنی پڑے گی ان کے لیے بھائی دعا کریں گے اللہ نے صحت کاملہ اجلا تا فرمائے الحمدللہ رب العالمین وسلات وسلم